اگر کسی اہل سنت و جماعت کے تعلق رکھنے والے لڑکے یا لڑکی کا نکاح دوسرے مسلک کے یعنی دیوبندی کے قاضی نے پڑھایا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں اگر لڑکا اور لڑکی سننی اور لڑکی کے لڑکی کا وکیل یہ بھی سننی وکیل کے تقرر کے گواہ یہ بھی سننی ہے شادی کے گواہ یہ بھی سننی ہیں تو کوئی بدمزہ اگر نکاح پڑے تو نکاح منقض ہو جائے گا ٹھیک ہے صاحب لیکن ہاں گواہوں کا سننی ہونا بہت ضروری ہے